صحمن وصمہ الحمد اللہ و رحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین گرامی برادرہ سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دارآباد شریف مزاج درخت نمبر چھ ہے چھ شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک الحمد للہ مختلف में کی تشریح توسیع مسائل میں تو درس ابھی تک دعو شریف کا آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہے اور ابراد فتح میں سے دو سو بیالیسوان درس جو है آج کا ہے اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے سلسلہ باس اوراد میں سے الحسنہ کی مختصر توضیع اور تشریحیں اسماع الحسنہ میں سے آٹھواں سے مقدس یا ممنوں کی توضیع لوغی توضیح اور تحقیق کے حوالے سے اس کے مختلف معنی آپ لوگوں کو تک پہنچایا تھا تو اس سے پہلے والے جو ہے درس میں جو ہے دو تین دو درس میں آپ لوگوں کو اس کے لغوی معنی آپ لوگوں کو تک پہنچایا تھا اس ہے لغوی معنی کا خلاصہ مختصر خلاصہ آپ لوگوں کو تک پہنچا رہا ہوں کہ مومن کا جو ہے لوغی معنیٰ جو ابھی مختلف کتابوں سے اسما الحسنہ کے شروع میں سے یا لغت سے نقل کیا تھا ان کے خلاصہ جو ہے آخر میں بیان کرا تو اس لوگی بحث سے ہم اس نظرے پر پہنچا کہ المومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کے طور پر قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ سورہ حشر عائد نمبر تیئیس میں آیا ہے کہ السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار متکبر یہ سورہ سرحشر کی آخری رقوع ہے ہم اللہ تعالیٰ کے اصماع الحسنات جو ہے اس میں کئی کئی دس بارہ اصما الحصنہ اس مقدس عائد کے اندر ہے جو ہی جلیل القدِ پوری قرآن عظمت سے بھرپور ہے لیکن یہ سورہ سرحشر کی آخرِ آیات جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ اسماع الحصنہ اس آیت اس آخری رقوع ہے قرآن باغ میں جو ہے مومن کے لوا جو ہے صرف ایک مرتبہ ہے اور کہا کہ اس اس مقدس کا مستقم ہو یعنی یہ کہ کس چیز سے بنا یہ مومن کس لفظ سے بنا کس مزدر سے بنائے اس کو مستعمن ہو کہتے ہیں ہاں اس کا اصل مادہ بھی بولتے ہیں اس کو اس کا اصل مادہ کیا کس مزدر سے کس فعل سے یہ بنا تو اس سے مقدس کے مشتملوں دو فعل یا مزدر ہو سکتا ہے دو فعل یا مزدر چونکہ فعل بھی مزد ہی سے بناتے نمبر ایک جو ہے امن کے معنی میں ہاں جی امن کے معنی میں یعنی ضد خوف ایک تو امن کے معنی میں ہاں اس امن و مزدر سے ہے جو کہ ضد خوف ہے خوف کا ضد ہے یعنی چونکہ یہ اسم مقدس باوی افعال سے اسم فعال کا سگا ہے مؤمن جو ہے امن ایمان سے ممن تو یہ صرفی لحاظ باب افعال کے اسم فعل کا سگا ہے لہذا جو ہے پھر تو یہ بھی معنیٰ امن دینے والا بے خوف کرنے والا ہاں جی یہ معنی بنے گا چونکہ دنیا و حرت دونوں میں تمام معلومات کے لیے خصوصاً انسانوں کے لیے امن دینے والا اور ہر قسم کے خوف آفات بلاؤں کو ٹالنے والا ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے امن دینے والا حقیقت میں صرف اور صرف ہاں جی اللہ ہی کی ذات ہے صرف اور صرف جو ہے اللہ ہی کی ذات ہے ہاں جی وہی ہمیں ہر آفت سے بچا امن دے سکتے ہیں ہر آخرت کے عذاب سے وہی وہی امن دے سکتے ہیں ہر قسم کے مصائب و عالام سے وہی امن امن دے سکتے ہیں وہی اللہ دے سکتے ہیں امن امن حقیقت میں اس حصے میں یہ دنیا میں اور قیامت میں جو ہے مومن کو اللہ تعالیٰ امن دینے والے ان خوف کے مقابلے میں ہاں جی امن سکون دینے والا اے تو دنیا میں ہر قسم کی جو ہے معلوم کا امن انسانوں کا امن دینے والا ہر قسم کے خوف آفات بلاؤں کو ٹالنے والا دشمنوں کے شرط سے امن دینے والا صرف اللہ ایک ذات ساتھ ہے دنیا میں اور قیامت میں جو ہے مومن کو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے جہنم کے عذابات سے نجات و امن دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی کے ذات ہے ہاں جی اللہ ہی کے ذات ہے تو یہ بھی واضح بات ہے اللہ کی جو ہے ذات اقدس ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں جہنم سے مومنوں کو امن دینے والا بھی اللہ تبار و تعالیٰ ہی کے ذات اقدس ہے ہاں اس بات پر ہمیں جو ہے تو ایک لحاظ سے جو ہے یہ امنون کے مادے سے ہو تو ہی اس کا یہ معنی ہو جائے گا دنیا میں بھی مومن کو ہر ان کے خوف سے عام انسانوں کو معلومات کو خوف سے خطرات ہیں دشمنوں کے شر سے ہر ان کے موضوعات امن دینے والا بچانے والا اللہ کے ذات ہے قیامت میں بھی جو ہے جہنم کے عذاب سے ہاں جی نجات دینے والا امن دینے والا بھی صرف اور صرف اللہ کے ذات اور دوسرا مشتمل ہوں جس سے یہ لفظ مومن بنا ہے المان ہے ایمان سے یعنی تصدیق کرنے والے کے معنی مومن یعنی تصدیق کرنے والا تصدیق کرنے والا کے معنی مومن کے معنی پھر تحدیق کرنے والا ایمان تصدیق کرنا جی اللہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے توحید کی تحدید کیا ہے اللہ نے اپنے کلام میں سب سے پہلے اپنے توحید کی تحجیق کیا ہے وہ الحملہ ہوا ہے اللہ نے فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے کہ اسی طرح جو ہے شہید الا النََََََََََََََََََََ اللہ گواہى دیتا ہے بےشك اس کے سوا کوئی بھى ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے معبول نہیں ہے ان دونوں آيتوں کے ذريع سے الكُ اللہ واحد اور شعيد اللہ الں الل ان دونوں کے ذریعے جو ہے اپنے وحدانیت کی اللہ نے تہذيق فرمايا ایمان کے معنی تصدیق کرنے والا سزف العلّہ نے اپنے وحدانیت کے اپنے الوحیت کے تجرمہ فرمایا لائق عبادت اے اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی کی ذات جو صرف ایک ہی ذات ہے میں لا داد اللہ نے گوئی دے دیا شہید اللہ لا الہ اللہ نے گوئی دیا اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی لائق عبادت نہیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے وحدانیت کی تصدیق کیا ایمان بے معنی تلّہ اس لحاظ مومن نے نہیں کیونکہ وہ اپنے وحدانیت کی تصدیق کرتے پھر اپنے انبیاء و رسولوں کو معجزات دے کر ہاں اللہ نے اپنے انبیاء و رسولوں کو معجزات دے کر ان کی تصدیق فرمایا کیونکہ کفار ان کے مقابلے میں آتے تھے بھئی آپ اگر ہیں تو اب ہمیں موضاع دکھائیں موزات دکھاتے تو جو بھی جو تھوڑا سا جن کا دل میں حق سے نفرت نہیں ہے کا دورہ نہیں ہے حقیقت طلب ہے حق جو ہیں حقیقت جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اور جب آپ ہاں پتہ ہوا حقیقت اسی میں ہے تو سینے سے لگاتے تھے تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہدایت تاکہ ان کو ہدایات ملے تو اس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو موجودات دے کر جو ان کے تذدیق فرمایا یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کو اپنی وحدانیت کی تجزیح کیا پھر اپنے انبیاء اور رسلوں کو موجزات دے کر جو ہے ان کی تہذیب فرمایا اور موجزات جو کہ اللہ ہی کے جن سے صادر ہوتے ہیں انبیاء سے جو موجزات صادر ہوتے ہیں اللہ کے جن سے صادر ہوتے ہیں اللہ کی جن سے, کی سے, کی سے اب انبیاء سے وہ کم صادر ہوتے ہیں جو عام انسانوں سے نہیں ہوتے اللہ ہی نعتموسا کہ کے میں وہ قدرت رکھا کہ دریا پر ماریں تو وہ دریا شک ہو جائیں اس کے پانی رک جائیں ہاں جی پتھر پر ماریں تو اس سے چشمہ پھوڑنے لگ جائیں اور ہیرونی جو ہے وہ جادوگروں کے جادو کو توڑنے کے لوئیں دیں تو وہ اعضح بن جائے ہیرون کے سامنے ہوئے کہ اعضا بن جائے اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ نے آتم اسحاع کے اس اصحا کے ذریعے سے جو ہے معذات فرمایا تو اس اصحا کے اندر یہ قدرت اللہ نے ہی رکھا ہے ہاں جی اللہ ہی کے عظیم سے اس اسا سے یہ سارے موضعات جو آتم اسا کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور موجودات جو کہ انبیاء اللہ ہی کے عزن سے سادر ہوتے ہیں انبیاء سے یہ موجودات انبیاء علیہ السلام کی دعویٰ نبوت و رسالت ہاں کہ سچائی کی دلیل اور تحدیق ہے موجودات جو ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوی ہے ہاں جی نبت رسالت کی جو, جو ہے دلیل ہے اور تحریک ہے اس طرح اللہ نے کل قہمت میں بھی اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے جو وعدے آسمانی کتابوں میں فرمائے ہیں ان کی تصدیق فرمائیں گے سانے جو ہے ہاں آسمانی کتابوں میں نیک عمل والوں کے لیے جنت کے مشارت دیا جنت کی طرح طرح نعمتوں کا مشارہ دیا تو وہ ساری جو ہے ہی مشارتیں اللہ تعالیٰ کے مومنوں کے آپ میں تصدیق فرمائیں گے اور اس کو سچ کر کے دکھائیں گے اپنے بردار بندوں کو جنت کے عظیم نعمتوں سے نوازیں گے اور چونکہ اللہ ہی جو ہے بادشاہ مدلہ ہے لہٰذا حقیقی امن دینے والا بھی اللہ ہی کی ذاتِ آمدس ہے حقیقی امن دینے والا اللہ کی ذاتِ آمدس اور حقیقی امن صرف اسی کی طرف سے ممکن ہے اللہ کی طرف سے ممکن ہے اور جس طرح اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا اسی طرح اس کے سوا کوئی حقیقی مومن بھی نہیں ہے نہ امن دینے والا تصدیق کرنے والا ہاں اپنی توحدانیت کی انبیاء کو موجاد کے ذریعے سے ان کی تصدیق انبیاء کو جو آسمانی کتابیں دیا انبیاء کے ذریعے سے ان کی تصدیق قرآن کو اللہ نے اس طرح جیسے کہ کتاب کرا دیا کہ چیلنج یا پوجی عرب کو علم کو جواب عربی زبان پہ جو اپنا اپنی فسادات و بلاغت کا ان پر ایک فخر تھا فرمایا قرآن جیسے ایک اور کتاب لیا سکا کم کیا دس لیا آفات تو بیا شرسیہ دس سر قرآن جیسے وہ بھی نہیں لا سکا پھر حرمافات بھی صورت میں مثلے ایک صور لِ قرآن جیسے وہ بھی نہیں لایا پھر صرح قلم فرمافات بھی حدیث میں مثلے اس جیسی اس قرآن کی جو ہے جو جملے ہیں ٹینسس ہیں ہاں جی ان جیسے ایک جملہ ایک لے کے آ تو جو فسادات و بلاغت پر مبنی اور اب ان تمام چیزوں سے عزیز آ گیا لہذا لہٰذا قرآن کے ذرع سے اللہ کی پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی نوت کی بھی جو ہے تصدیق ہوا کہ آپ ایسے بھی کتاب لے کے آئیں جس کا پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا دوسرا خوجا قرآن جو اللہ کی طرف سونے کے بھی تصدیق ہو گیا اللہ نے قرآن کے اندر اتنی حکمت رکھا ہاں اتنی اس کے اندر فساغت و بلاغت کا وہ عروج اور اس آسمان سے چھوا جس تک بشر جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا لہذا وہ الگس تمام عرب جو او زمانے کے پھنسی اور بلی بلغا جمع ہوا کے بھی قرآن کی ایک آیت جیسے ایک آیت لانے سے عزیز آ گیا تو اسی طرح اللہ نے اپنے کلام کی بھی تحدیق فرمایا اپنے آخری نبی احمد مَ اللہ علیہ وسلم کی بھی تحدیق فرمایا پر جس طرح اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے سوا کوئی حقیقی مومن بھی نہیں تمام امن و امان و آفیتیں و بلاؤں سے حفاظت سب کہ سب جو اسی المومن ملق جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ملغ ذات کی جانب سے سب اسی کی جانب سے وہ چاہیں تو یہ کائنات امن کا گہوارہ بن کے رہیں گے وہ چاہیں لیکن اگر وہ اس کائنات سے امن و امان کو چھیننا چاہیں تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا کہ دنیا تباہ و برباد اور اور یہاں کی تمام حسن و جمال و رانایہ خاک میں مل جائے اللہ کے لیے بھی ممکن ہے ہاں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں نجتن لا نج اللہ باللہ لا مؤمن الا اللّہ حقیقت میں کائنات میں امن دینے والا سکون دینے والا چین دینے والا ہاں جی اور کائنات میں جو حقائق ہیں ان کی حقیقی معنی میں تصدیق کرنے والا قیمت میں جانب کے حق سے اجاد نجات دینے والا تمام چیزیں اس اس میں المومن کی برکت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بالحق جو ہے مومن ہے اور مومن ملق ہے میری دعا ہے کہ ہم ان عظیم جو ہے اسما الحسن کے جو و وخوق کا سمجھیں اور پوری خلوصِ دل سے اللہ تعالیٰ کو اسما کا مدد کریں اور انشاءاللہ جو ہے کل کے اس دسمقدس قسم کی فیوز و برکات جو ہے جو کتابوں میں نقل ہوا ہے ہاں جی اسم الحسنیہ کے شروع میں ان میں سے شان ایک جو ہے معاملوں کے قانون تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آج کے درس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے